بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے گزشتہ درس میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جب تک عبادت کی تعریف اور عبادت کی تعریف تفسیر معلوم نہ ہو اس وقت تک الہ کا مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا اور جب تک الح مفن سمجھا اللہ الہ کی سمجھ جب عبادت کی سمجھ نہ آئے تو کلمے کی سمجھ نہ آئے جب تک عبادت کے مفہوم کا علم نہ ہو اس وقت تک الہ کا مفہوم سمجھ نہ آئے تو پھر ضروری ہے کہ عبادت کی تعریف تفسیر تشریح بار بار بیان کی جائے اسے بار بار دہرایا جائے مختلف انداز میں بیان کر کے کوشش کی جائے کہ یہ آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں اس کا نقش بیٹھ جائے ایک مرتبہ پھر دہرائیے اس مضمون کو جو ہم گزشتہ دو درسوں میں بیان کرتے آ رہے ہیں عبادت کیا ہے عبادت کسے کہتے ہیں معبود کون ہوتا ہے تو میں نے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا اور بار بار اس مضمون کو دہرایا ہر وہ تعظیم عبادت بن جائے گی جو تعظیم کتنے عقیدوں کے ساتھ ہو دو نظریے دو عقیدے ذہن میں رکھ کے آپ جو تعظیم بھی کریں گے وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے اگر وہ دو عقیدے موجود نہ ہوں کوئی تعظیم کریں تو جب تک وہ دو عقیدے موجود نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ تعظیم عبادت نہیں بنے گی مثال دے کے سمجھاؤں گا ایک شخص اپنے والد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے ایک شخص اپنے پیر و مرشد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا عبادت نہیں بنے گا یہ ادب ہے یہ احترام ہے یہ تعظیم یہ ہاتھ باندھنا یہ عبادت نہیں ہاتھ باندھنے والے کا اپنے والد اور پیر کے بارے میں وہ عقیدہ موجود ہو نہیں <متصفح> اتحیات میں دو بیٹھنا عبادت ہے <متصفح> کس کی لیکن ایک شخص اپنے والد کے سامنے یا اپنی والدہ کے سامنے یا اپنے استاد کے سامنے یا اپنے پیر کے سامنے یا اپنے کسی بزرگ کے سامنے دو زانو اقتیات کی شکل میں اپنے والد والدہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو یہ دو زانو بیٹھنا اپنے والد والدہ پیر استاد کی عبادت ہو نہیں بنے گا کیوں اس لیے کہ اس تعظیم کے پیچھے وہ دو عقیدے موجود ہو نہیں ہیں باپ سامنے ہے ماں سامنے ہے استاد سامنے ہے پیر سامنے وہ انہیں عالم و غائب نہیں سمجھ رہا وہ انہیں نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھ رہا یہ تعظیم عبادت نہ بنی لیکن ایک شخص کسی قبر کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے دو زانو سر جھکا کے عقیدت کر یہ ہے کہ یہ صاحب قبر مجھے دیکھ رہا ہے یہ میرے حالات سے واقف ہے تو یہ قبر پہ دو جانو بیٹھنا اس قبر والے کی کیا بن جائے گی بولو اور کلمے میں بندے نے کہا تھا لا الا ایک آدمی ہے وہ دوسرے اپنے بھائی سے کہتا ہے ذرا میری مدد کرو یہ بوجھ لدوا دو مجھے پانی پلا دو مجھے کھانا کھلا دو سامنے کھڑے ہوئے ایک آدمی سے کہتا ہے اپنے بھائی سے کہتا ہے دوست سے کہتا ہے یہ مدد مانگنا یہ التجا کرنا یہ درخواست کرنا عبادت نہیں بنے گا اس لیے کہ اس درخواست اور اس مدد مانگنے کے پیچھے وہ دو عقیدے موجود ہو نہیں ہے یہ جس کو کہہ رہا ہے اس کو عالم الغب نہیں سمجھ رہا جس کو یہ پانی پلانے کا کہہ رہا ہے اس کو یہ مالے کو مختار نہیں سمجھ رہا ہے یہ اس سے مدد مانگ رہا ہے میری مدد کرو میری مدد کو پہنچو یہ مصیبت میں گرفتار ہے اپنے بھائی کو دیکھتا ہے اس کو کہتا ہے میری مدد کر میری مدد کو پہنچ وہ سامنے ہے اس کو بلایا مدد کے لیے پکارا یہ پکارنا عبادت نہیں بنے گا یہ مدد مانگنا عبادت نہیں بنے گا اس لیے کہ اس مدد مانگنے کے پیچھے وہ دو عقیدے موجود ہو نہیں ہیں لیکن ایک شخص کہتا ہے یا علی مدد یا وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ المدد یا وہ کہتا ہے یا پیر مدد تو اب اپنے پیر کو حضرت علی کو نبی کریم کو جو مدد کے لیے وہ پکار رہا ہے اس پکار کے پیچھے اس کا عقیدہ موجود ہے کہ جس شخصیت کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے غائبانہ اس کا تسلط ہے وہ عالم الغیب ہے وہ حاضر ناظر ہے اور مدد کرنے پر قادر بھی ورنہ اس کا دماغ خراب ہے جو مدد مانگ رہا ہے یہ عقیدہ ہے اس کا کہ مدد کرنے پر وہ قادر ہے نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے مدد کرے یا مدد نہ کرے یہ اس کے قبضے میں ہے اس کی قدرت میں ہے یہ مدد مانگنا کسی نبی سے کسی ولی سے کسی پیر سے یہ مدد مانگنا کیا بن جائے گا بولو اس لیے کہ ان دو نظریوں نے اس مدد مانگنے کو کیا بنایا ہے عبادت میرا خیال ہے آپ کے بہت سے اشکال ختم ہو جائیں گے اس تعریف سے جو لوگ زینوں میں خلفشار ڈالتے ہیں باز جائز تو یہ کہتے ہیں اور جی حکیم دیاں گولیاں جیڑیاں نے وہ قبض کشاں ہو سکتی نے نبی ولی مدد نہیں کر سک دلیل دیکھیں ہاں آپ حکیم کی گولی میں شفا ہو سکتی ہے ڈاکٹر کی گولی میں شفا ہو سکتی ہے اور میرے بھائی وہ مدد مانگنا شرک بنے گا جس مدد مانگنے کے پیچھے کتنے عقیدے ہو جس سے مدد مانگ رہا ہوں وہ غیب جانتا ہے میں اس کو نہیں دیکھتا وہ مجھے دیکھتا ہے اور وہ میری مدد کرنے پر قادر ہے بغیر اسباب کے میری مدد کر سکتا ہے اس عقیدے کے ساتھ جب آپ کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے یا کسی سے مدد مانگیں گے تو یہ مدد مانگنا کیا بن جائے گا عبادت بن جائے گا اس نے اس دو عقیدوں نے اس مدد مانگنے کو کیا بنا دیا عبادت بنا دیا لوگ کہتی ہیں اور دیکھو جی ٹی وی چلتا ہے کہاں سے خبریں آ رہی ہیں تصویریں آ رہی ہیں ریڈیو میں کہاں سے بندہ بولتا ہے اور کہاں سے بندہ سنتا ہے اور دیکھو جی ٹیلیفون کا نظام دیکھو جی کہاں کہاں سے باتیں ہوتی ہیں یہ ریڈیو ٹی وی اور ٹیلیفون پہ ایک دوسرے کی باتیں سنی جاتی ہیں نبی پاک نہیں سن سکتے ولی نہیں سن سکتے پیر نہیں سن سکتے کون انہیں سمجھائے کہ میرے بھائی ٹیلی فون پر یا وائرلس پر یا ٹی وی پر یا ریڈیو پر آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پہنچتی ہے وہ اسباب کے تحت ہے سبب کے تحت ہے کسی قانون کے تحت ہے جب تک تم سوچ بجلی کا استعمال نہیں کرو گے تو وہ ٹی وی ریڈیو تمہیں آواز نہیں دے گا وہ آلات کے ذریعے ہے آلات کے ذریعے ہے اسباب کے ذریعے ہے اور اللہ جو پکارے سنتا ہے بغیر آلات کے سنتا ہے وہ بغیر اسباب کے سنتا ہے یہاں سے آواز یہاں سے ٹیلی فون کے ذریعے آواز لندن میں پہنچ جانا یہ سبب کے تحت ہے یہ ایک آلے کے تحت ہے آلے کے تحت ہے اسباب کے تحت ہے اور اللہ جو پکارے سنتا ہے وہ بغیر اسباب کے اب تم جو نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کو پکارتے ہو وہاں بھی آلات کے ذریعے پکارنے کے قائل ہو کہ وہ ٹی وی کے ٹیلی فون کے ذریعے ہماری پکار سنتے ہیں یا تمہارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں اور لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا انسان جو فوت ہو چکا ہے دفن ہو چکا ہے وہ میں پکارتا ہوں تو میری پکار کو وہ سنتا ہے یہ بغیر اسباب کے بغیر آلات کے بغیر اسباب کے بغیر آلات کے گائے پکارے سننا یہ صفت کس کی ہے یہ کسی اور میں مانو گے تو وہ اس کی کیا بن جائے گی عبادت بن جائے گی یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کرے آپ کے ذہن میں یہ بات ہو. بیٹھ جائے عبادت کا پتہ چل گیا تو معبود کا پتہ چل جائے گا اور جب معبود کا پتہ چل جائے گا تو اللہ کا پتہ چل جائے گا اور جب اللہ کا پتہ چل جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا پتہ چل جائے گا اللہ کا مینا کیا ہے اللہ کا مفہوم کیا ہے ایک بات قبل اس کے کہ میں قرآن سے اس کا حوالہ پیش کروں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں نے بار بار ایک بات کہی ہے کوئی تعظیم کرنا دو عقیدوں کے ساتھ وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے پہلا عقیدہ کیا کہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں جس ذات کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کو نہیں دیکھ رہا وہ عالم الغیب ہے میری بات کو سنتا ہے میرے حالات کو جانتا ہے پہلا عقیدہ دوسرا عقیدہ جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں جس ذات کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ نفع نقصان کا مالک ہے مالک ہے مختار ہے اس کے اختیار میں ہے یہ دو عقیدے ہر تعظیم کو کیا بنائیں گے انہی دو عقیدوں نے ہاتھ باندھنے کو کیا بنا دیا عبادت انہیں عبادتوں نے, عبادت، انہی نے حجرت کے چومنے کو کیا بنایا عبادتوں نے روزے کو کیا بنایا عبادت انہی دو عقیدوں نے زکوٰۃ کو بنایا عبادت انہی دو عقیدوں نے انہیں دو, انہی دو عقیدوں نے قربانی کو بنایا عبادت صدقے کو بنایا عبادت صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو بنایا عبادت احرام باندھنے کو بنایا عبادت منت ماننے کو بنایا عبادت نظر کو بنایا عبادت نیاز کو بنایا عبادت انہی دو عقیدوں کے ساتھ تعظیم عبادت بنتی ہے اگر یہ دو عقیدے موجود نہ ہوں تو وہ تعظیم عبادت ہوئے نہیں بنتی نہیں بنتی نہیں بنتی لیکن لیکن کچھ تعظیمیں ایسی ہیں اللہ کی لیکن کچھ تعظیمیں اللہ کی ایسی ہیں کہ اس میں یہ نظریہ ہو یا یہ نظریہ نہ ہو وہ تعظیمیں خاص ہیں صرف اللہ کے لیے کچھ تعظیمیں ایسی ہیں کہ اللہ کے بغیر وہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی مثلا ہاتھ باندھنا کیا ہے عبادت آپ نے نماز میں ہاتھ باندھ لیے یہ ہاتھ باندھنا کیا ہے عبادت باپ کے سامنے باندھ لیے عبادت نہیں ہوگا دو زانو بیٹھنا کیا ہے عبادت آپ اپنے پیر کے سامنے بیٹھ گئے یہ دو زانو بیٹھنا وہاں عبادت نہیں بنے گا لیکن کچھ تعظیمیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے پیچھے یہ دو عقیدے موجود ہوں یا یہ دو عقیدے موجود نہ ہوں تب بھی وہ تعظیم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی ان میں ایک تعظیم ہے سجدہ کرنا سجدہ کرنا یہ عبادت ہے اور حق کس کا ہے اللہ کا اور عبادت یہ تعظیم کب بنتی ہے جس کے جب, جب کہ اس کے پیچھے کتنے نظریے ہو دو دو عقیدوں کے ساتھ اگر سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ کیا بن جائے گا عبادت لیکن لیکن اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ دو عقیدے موجود نہ ہوں تب بھی یہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا نہ باپ کے لیے نہ ماں کے لیے نہ استاد کے لیے نہ پیر کے لیے نہ کسی شجر کے لیے نہ کسی حجر کے لیے سامنے پیر موجود ہے بام موجود ہے ماں موجود ہے استاد موجود ہے یہ نظریہ اس کے علم غیب کا نظریہ ہو یا نہ ہو مالک و مختار کا نظریہ ہو یا نہ ہو سجدے والی تعظیم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ایک یہ تعظیم اور دوسری تعظیم ہے بیت اللہ کا طواف کرنا بیت اللہ کے گرد گھومنا بیت اللہ کے گرد چکر لگانا بیت اللہ کا طواف جو ہے یہ عبادت ہے اس کو عبادت بنایا اس عقیدے نے کہ جو خدا مجھے سرگودا میں دیکھتا تھا وہ مکے میں دیکھ رہا ہے جو خدا مجھے پاکستان میں دیکھ رہا تھا وہ خدا مجھے ارب میں دیکھ رہا ہے میں دیوانہ کے گھر گھر کے ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس عقیدے نے طواف کرنے کو کیا بنا دیا عبادت اگر آج کوئی بندہ کسی قبر کا طواف کرتا ہے یا کسی مسجد کا طواف کرتا ہے آج کوئی بندہ کسی قبر کا طواف کرتا ہے اس نظریے کے ساتھ کہ یہ صاحب قبر مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ طواف کرنا کیا بن جائے گا عبادت اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہے شرک ہے شرک ہے لیکن اگر اس کا یہ نظریہ نہیں ہے اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صاحب قبر مجھے دیکھ رہا ہے بلکہ عظمت دل میں آ گئی اس نے کہا چلو اس قبر کے گردا گرد چکر لگا لو تب بھی یہ طواف اللہ کے گھر کے سوا کسی اور جگہ کا جائز نہیں ہوگا عقیدہ ہو یا عقیدہ نہ ہو اور قبروں کا طواف تو اپنی جگہ پہ رہ گیا بیت اللہ کے سوا کسی دوسری مسجد کا طواف دی جائز نہیں مسجد نبوی کا آپ طواف نہیں کر سکتے بیت المقدس کا آپ طواف نہیں کر سکتے کسی بڑی سی بڑی مسجد کا طواف آپ نہیں کر سکتے طواف کرنا خاص ہے صرف بیت اللہ کے ساتھ تو میں نے گزشتہ خود گزشتہ درس میں میں نے آپ کو قرآن پاک کی کئی آیات اور کئی جگہ آپ کو دکھائی تھیں کہ یہ دو عقیدے آئیں گے تو یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے عبادت بنائیں گے اور یہ دو سفتیں عالم الغیب ہونا ایک اور مالک کو مختار ہونا دو یہ دو سفتیں صرف اور صرف معبود میں پائی جاتی ہیں الہ میں پائی جاتی ہیں اور الہ اور معبود کائنات میں کون ہے دیکھیے اب ذرا ایک جگہ سفر نمبر ہے چار سو چودہ آیت نمبر ہے پانچ سورت کا نام ہے سورج امر صفحہ چار سو چودہ سورت کا نام سورج امر اور آیت نمبر ہے پانچ مل گیا جی صفحہ چار سو چودہ کی چوتھی سطر ہے جی خلق السماوات والارض بالحق اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق ساتھ حق کی حق کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی وحدانیت سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ زمینوں آسمان کو بنایا جو کبیر الار لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر وہ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر کیا مطلب کبھی راتیں لمبی دن چھوٹے اور کبھی دن لمبے اور راتیں چھوٹی یہ نظام میرے قبضے میں ہے آسمانوں کو بنانے والا میں زمینوں کو بنانے والا میں رات دن کے نظام کو چلانے والا میں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اس نے مسخر کر دیا اس نے کام میں لگا دیا سورج کو والکمرہ اور چاند کو کل یجری ہر ایک چلتا ہے سورج بھی اور چاند بھی سورج بھی اور چاند بھی کلوئی یجری ہر ایک چلتا ہے لے اجل مسمن ایک وقت مقرر تک ایک وقت مقرر ہے ان کا وہ قیامت کا دن ہے اس وقت تک انہوں نے اپنی اپنی پٹڑی پر چلنا ہے مجال ہے کبھی سورج ایک منٹ کے لیے لیٹ ہو جائے مجال ہے کبھی چاند ایک منٹ کے لیے لیٹ ہو جائے یہ چاند اور سورج کا نظام اس کو چلانا یہ بھی میرے اختیار میں ہے اللہ سنو ہوول عزیز ہوول عزیز وہی ہے غالب الغفار اور وہی ہے بخشنے والا وہی ہے مغفرت کرنے والا خلا کا کم نفسن واحد سبحان اللہ کیا انداز ہے پہلے آسمان کو بطور دلیل پیش کیا اپنی وحدانیت پر پھر زمین کی پیدائش کو بطور دلیل پیش کیا اپنی وحدانیت پر پھر رات اور دن کے نظام کو اپنی وحدانیت پر بطور دلیل پیش کیا پھر سورج اور چاند کے چلنے کو اور اس نظام کو اپنے معبود ہونے پر بطور دلیل پیش کیا پھر فرمایا اگر آسمان کو دیکھ کر میری وحدانیت کی سمجھ نہیں آتی اگر زمین کو دیکھ کر میری وحدانیت کی سمجھ نہیں آتی اگر سورج اور چاند کے نظام کو دیکھ کر میری توحید کی سمجھ نہیں آتی تو وہ میرے بندے ذرا اپنی پیدائش دیکھ اپنی پیدائش کو دیکھ خالہ کا کم نفسن واحدہ ہم نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اس کا نام آدم ہے تم سب کا بابا آدم تھا ہم نے اسی سے تمہیں سب کو نکالا سما جال امنہا زا پھر ہم نے بنایا اس سے اس کا جوڑا پھر ہم نے اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا یہ مرد یہ عورتیں یہ ایک نسل چلانے کا انتظام یہ بھی ہم نے کیا تھا وہ ان ضال اللہ سبحان اللہ وہ ان ضال اللہ اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کو دیکھنے کے بعد سورج اور چاند کے نظام کو دیکھنے کے بعد اور رات دن کا نظام تو تیری آنکھوں کے سامنے ہم پلٹتے رہتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد اور اپنی پیدائش کو دیکھنے کے بعد اگر پھر بھی میری توحید کی سمجھ نہیں آتی ذرا دروازے پہ باندھی ہوئی جانور دیکھ چوپائے دیکھ دنگر دیکھنے کی کوشش کر خلقکم وانزل ون من الانام انا میں اتارے تمہارے لیے منل انام چوپایوں سے سمانیت آزوا جن آٹھ قسم کے جوڑے ہم نے آٹھ قسم کے جانور ہم نے اتارے اس زمین میں پھیلائے یخلو کو فی بے امہاتکم کم من بعد باد اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اے انسان ایک دفعہ پھر پلٹ اپنی پیدائش کی طرف ایک دفعہ پھر واپس اپنی پیدائش کی طرف یخلو کو کم اللہ نے تمہیں پیدا کیا فی بطون اما کم تمہارے ماؤ کے پیٹ میں بتون جمع بطن کی اما جمع ام کی تمہارے ماں تمہاری ماں کے پیٹوں میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا خلکم ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش کبھی تو پانی کا ایک گندا کترا تھا ہم نے اسے لوتڑے میں بدل دیا پھر لوتڑے کے بعد ہم نے اسے ہڈیوں کا پنجرہ پہنایا پھر اس پر ہم نے گوشت پہنایا پھر اس پہ ہم نے چمڑا چڑھایا پھر اتنا بہترین انسان ہم نے پیدا کیا درجہ بدرجہ ایک پیدائش سے دوسری دوسری پیدائش سے تیسری پیدائش ہم نے تیری کی فیض علمات ان تین اندھیروں میں اللہ اکبر اللہ فرماتی ہے تین اندھیروں میں ایک تیری ماں کے پیٹ کا اندھیرا ایک تیرے ماں کے رحم کا اندھیرا اور ایک اس جھلی کا اندھیرا جس جھلی میں ہم تجھے بنا رہے تھے ایک تیری ماں کے پیٹ کا اندھیرا ایک تیرے ماں کے رحم کا اندھیرا ایک تیری ماں کی ریم کے اندر جو جھلی تھی اس جھلی کے اندر ہم تیری تخلیق کر رہے تھے تیرے نقشے بنا رہے تھے تیرا چہرہ سجا رہے تھے تیرے ہاتھ پاؤں ہم بنا رہے تھے تین اندھیروں میں ہم نے تجھے بنایا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جس نے زمین کو پیدا کیا جس نے صورت کو بنایا جس نے چاند کو بنایا جس نے دن اور رات کے نظام کو چلایا جس نے جانوروں کو پیدا کیا جس نے جانور بنائے جس نے ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں کے اندر تیرے نقشے بنائے ظالم اللہ ربکم کم اللہ ربکم یہ ہے اللہ رب تمہارا یہ ہے اللہ رب تمہارا کدھر دھکے کھاتے پھرتے ہو کدھر دھکے کھا کے جا رہے ہو بگڑی فلاں سوار دیتا ہے کھوٹی قسمت فلاں کڑی کر دیتا ہے جھولیاں جو ہیں وہ فلاں بھر دیتی ہیں کدھر دھکے کھا رہے ہو ظالم اللہ ربکم یہ ہے اللہ رب تمہارا لہول الملک اسی کے لیے ہے بولو بولو میں نہ کرو اسی کے لیے ہے بادشاہی اسی کے لیے ہے ملک اسی کے لیے ہے تصرف اسی کے لیے ہے بادشاہی ذرا دیکھیے دونوں صفتیں آ گئی اللہ فرماتے ہیں بادشاہی بھی میرے پاس پیدا کرنے والا بھی میں بنانے والا بھی میں رات دن کے نظام کو چلانے والا میں سورج اور نظام رات اور دن کے نظام کو چلانے والا میں سورج اور چاند کو ایک پٹڑی پہ ایک وقت مقرر تک چلانے والا میں مالک بھی میں مختار بھی میں صاحب اقتدار بھی میں اور دوسری صفت کا ذکر کیا وہ بندے تیرے کے پیٹ میں تین اندھیروں میں تجھے کس طرح بنایا عالم الغیب نہ ہوتا بناتا کیسے عالم الغیب نہ ہوتا بناتا کیسے میں نے تو پیٹ کے تین اندھیروں میں تجھے بنایا وہاں میری نظر پہنچی وہاں میں نے تیرے نقشے بنائے جب یہ دونوں صفتے میری ہیں مالک بھی میں ہوں عالم الغیب بھی میں ہوں تو پھر ماننا میری بات کو لا الہ اللہ اللہ کے سوا اللہ بننے کے لائق کو. کوئی نہیں اللہ کے سوا معبود ہو. کوئی نہیں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کو. کوئی نہیں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کو. کوئی, کو. کوئی نہیں اللہ تعالی ات میں بتانا چاہتی ہیں لوگوں عبادت کے لائق وہ ہے جو مالے کو مختار بھی ہو اور عالم الغیب بھی ہو سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتی ہیں فانہ تس او لوگو تم کہاں سے پھرے جاتے ہو تم کہاں سے پھرے جاتے ہو ہمارے حضرت صاحب رئیس المفسرین، قدوت الصالقین امام المواہدین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ رحمتن واسیتن کاملتن وہ میں نہ کرتی ہیں فانات اس یہ سارے کام تو میں کرنے والا ہوں تمہیں دکھا کتوں لگ گیا انا تسرف تمہیں دھکا کہاں سے لگ گیا تم کس طرح مڑ کے جا رہے ہو تم اپنی پریشانیاں کہاں جھکا رہے ہو تم اپنے مالوں سے کس کی نظر و نیاز دینا چاہتے ہو ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس ذات کے اندر یہ دو سفتے موجود ہوں عبادت کے لائق بھی ذرا ایک اور جگہ دیکھی اخری سطر پہ چلے جائیے جی. بدی السماوات سمالات سفر نمبر ایک سو سورت کا نام سورت انام اور سورت انعام کی آیت ایک سو ایک اس سے پہلی آیتوں میں گھروں میں جا کے اس سے پہلی آئے بھی پڑھنا لکھ لو یہ جگہ اور گھروں میں جا کے اس سے پہلی آیتوں کا ترجمہ بھی پڑھنا اپنے کمالات اپنی طاقت اپنی قوت کا ذکر کیا دانا جو زمین میں چھپا کے ذمہ دار آتا ہے زمین کا سینا چیر کے اس دانے کو باہر نکالنے والا میں ہوں زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالنے والا میں ہوں صبح کو پھاڑنے والا رات کے اندھیروں کو چیر کے صبح کا سویرا نکالنے والا میں ہوں رات کو تیرے لیے باعث سکون بنانے والا میں ہوں سورج اور چاند کے ذریعے تو حساب کرتا رہتا ہے یہ نظام چلانے والا میں ہوں ستاروں کو بنایا تاکہ رات کے اندھیروں میں تم راستہ پا سکو تمہیں ایک نف سے پیدا کر کے زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا پھر تمہاری کمرے بنانے کے لیے ایک جگہ مقرر کی آسمان سے بارش برسانے والا میں اور ایک پانی کے ذریعے مختلف قسم کے پھل نکالنے والا بھی میں ہوں تو نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ سبز رنگ کی کھیتی اس میں سے جب تو دانے نکالتا ہے وہ دانے کی تہیں ایک دوسرے پر جمی ہوتی ہیں تو نے کبھی کھجور کے درخت کو دیکھا اس سے کھجور کے خوشے کس طرح لٹکتے ہیں کبھی تم نے انگور کے باغ کو دیکھا ہو کبھی زیتون کے باغ کو دیکھا ہو کبھی انار کو دیکھا ہو مشتبیہ نگیرا متشابہ جب وہ پکتا ہے جب وہ پک کے تیار ہو جاتا ہے کھیتی کتنی خوبصورت لگتی ہے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اور اتنے انعام انعامات دیکھنے کے بعد پھر بھی میرے ساتھ شریک بناتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں بدیو والرز نئے سرے سے بنانے والا آسمانوں کو اور زمین کو بدی اسی سے بدت نکلا ہے نیا کا نیا کام بدی نئے سرے سے بنانے والا آسمانوں کو اور زمین کیا مطلب پہلے کوئی نقشہ موجود نہیں کوئی نقشہ نہیں تھا کوئی بنیادیں نہیں سب سے پہلے نئے سرے سے زمین و آسمان کو ہم نے بنایا فانہ یقون و لہو کس طرح ہو سکتی ہے اللہ کی اولاد ولم تکن لہو صاحبتن حالانکہ اس کی بیوی بھی کوئی نہیں کتنا سادہ انداز ہے سمجھانے کا کتنا سادن فرمایا بیٹا تو میرا تب ہو کہ میری کوئی بیوی بی ہو جب میری بیوی بی کوئی نہیں تو بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے یا, یا اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ کچھ اختیار ان کے حوالے ہیں نبیوں کے ولیوں کے اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے آ ذہن میں وہ ایک درس ہم نے بیان کیا تھا اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے کچھ کام ان کے سپرد کر دیئے اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں مجھے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے جب آسمان بنا رہا تھا جب زمین بنا رہا تھا اس وقت اکیلا تھا اس وقت اکیلا تھا اب ضرورت پڑ گئی ہے مجھے کہ میں اپنا کوئی دست و بازو بناؤں و خالہ کا کلا شی نلیم اور وہ ہر چیز کو علیم آیا کوئی زیر شریف میں کہ نہیں آیا آ گیا دونوں سفتیں آ گئی اللہ نے دونوں سفتیں ذکر کر دی مالے کو مختار بھی میں کیا مطلب آسمانوں کو بنانے والا میں زمینوں کو بنانے والا میں خالق کا کلّا ہر چیز کو پیدا کرنے والا میں مالے کو مختار بھی میں پہلی صفت واہ ہوا بھی کلے علیم اور ہر چیز کو جاننے والا بھی میں اور جس ذات میں یہ دو سفتے موجود ہوں ظال کم اللہ رب وہی ہے اللہ رب تمہارا یہی ہے اللہ رب تمہارا جو ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کا خالق ہے یہ ہے اللہ رب تمہارا لا اللہ الا وہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہی گئی وہی بات جس میں یہ دو سفتیں ہوں گی عبادت کے لائق وہی ہوگا جب یہ دو سفتیں میری ہیں لہذا عبادت بھی میری کرو گے خالق کو کلے سیون خال کو کل سی پیدا کرنے والا ہر چیز کو فا بو ہو پس اسی کی عبادت کرو فابو ہو بس اسی کی عبادت کرو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو عقیدے جس ہستی میں پائے جائیں وہ ہستی عبادت کے لائق ہے ایک جگہ اور دیکھیے صفحہ نمبر تین سو سولہ سورت کا نام سورت مومنون آیت نمبر ایک سو پندرہ کیا گمان ہے تمہارا افحاصب تم کیا خیال ہے تمہارا ان خلکنا کم آبس ہم نے پیدا کیا ہے تم کو کھیل تماشا یہ دنیا ہم نے بنائی ہے کھیلنے کے لیے یہ کوئی میرا کھیل تھا کہ میں نے دنیا بنا دی تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں یہاں دنیا پہ آنے کا تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے کیا خیال ہے تمہارا ہم نے پیدا کیا تم کو اب آسن فضول کھیل تماشا وان نہ کو ملینا اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا تم نے ہم نے ایک ایک لمے کا حساب تم سے نہیں لینا تمہاری پیدائش فضول نہیں ہے فتح اللہ ہو فتال اللہ ہو پس بلندو بالا ہے اللہ فتح پس برتر ہے بلند ہے بالا ہے اللہ الملکل حق جو بادشاہ ہے سچا جو مالک ہے سچا بادشاہ ہے سچا ساری کائنات کا سچا بادشاہ میں اس کائنات کو پیدا کرنے والا میں لا الہ الح میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس لیے کہ مالک میں ہوں اس لیے کہ مختار میں ہوں اس لیے کہ پیدا کرنے والا میں ہوں میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں رب الرشل قریب وہ رب ہے ارش بزرگ کا عزت والے عرش کا رب ہے وہ میت و آخر اور جو بندہ پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے کسی اور کو آواز لگاتا ہے لا برہان لہ جس کی پکار پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں لا برہان لہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے رب اس بندے کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہوگا جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم پوچھیں گے کہ میرے سوا اوروں کو کیوں پکارا کرتا تھا انفل کافرون بے شک اللہ کافروں کو فلا نہیں دیتا بے شک اللہ کافروں کو کامیاب نہیں کرتا توجہ کیجیے ذرا فتوا لگانا یہ ہمارا وتیرا نہیں ہے ہماری عادت نہیں ہے لیکن قرآن کے لفظوں سے ذرا دیکھیے پیچھے قرآن پہلی سطر میں کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے مَن مَا اللہِ آخر اللہ کے سوا جو کسی اور معبود کو پکارتا ہے کسی اور کو آواز لگاتا ہے جس کے پکارنے پر اس کے پاس دلیل موجود ہو کوئی نہیں ہمارے پاس آئے گا ہم اس سے حساب چکائیں گے ان نہ اللہ بتانا یہ چاہتی ہیں جو میرے سوا کسی اور کو پکارتا ہے وہ کون ہوتا ہے کافر ہوتا ہے ان لا یو کافر الْقاف> تو یہاں بھی اللہ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا یا دونوں شفتوں کا ذکر ہوگا یا ایک صفت کا اللہ ذکر کریں گے اور پھر اپنی عبادت کی اللہ دعوت دیتے ہیں ایک جگہ اور دیکھیے سفر نمبر تین سو بانوے سورت کا نام ہے سورت فاتر اور سورت فاتر کی پہلی آیت جی شروع ہو رہی ہے سورت فاتر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تمام ہم دے کس کے لیے آئیے سورت فاتح میں ایک دفعہ مڑ کے پھر ہم سے مراد کیا ہے صفات کار سازی سفات الوہیت سفات معبودیت یعنی جو سفتیں اللہ کی ہیں وہ صرف کس میں مانو گے میری کوئی صفت کسی اور میں نہیں مانو گے الحمدللہ تمام صفات کار سازی للہ کیوں کیوں میرے اللہ فرمایا اس لیے فاتر اس سماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور دلیل دی دلیل دی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا جال ملائے کاتے رسولن بنانے والا فرشتوں کو پیغام بر فرشتوں کو پیغام دے کے بھیجتا ہے اپنے نبیوں پر وہ وہی لے کے آتے ہیں بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام لانے والا اولی اجنہ وہ فرشتے پروں والے ان فرشتوں کے پر ہیں مسنا دو دو و تین تین وربا چار چار کسی کے دو پر کسی کے تین پر کسی کے چار پر وہ فرشتے بنائے اس نے یزید و فلخل کے یشا زیادہ کرتا ہے پیدائش میں جو چاہتا ہے جبریل امین کے چھ سو پر بڑھاتا چلا جاتا ہے فرشتوں کے پروں کو بڑھاتا ہے پیدائش میں جو چاہتا ہے ان اللہ علا کل سعین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ما یفت اللہ لناس من رحمہ اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا ما یفت اللہ للناس جو کچھ کھول دیتا ہے اللہ جو کچھ کھول دیتا ہے اللہ لوگوں کے لیے من رحمت اپنی رحمت کوئی دنیاوی رحمت بارش برسانا چاہتا ہے عزت دینا چاہتا ہے روزی دینا چاہتا ہے اولاد دینا چاہتا ہے فضیلت دینا چاہتا ہے کسی کو نبوت دینا چاہتا ہے کسی کو رسالت دینا چاہتا ہے کسی کو کتاب دینا چاہتا ہے دنیاوی رحمت یا دینی رحمت جو رحمت کا دروازہ وہ کھول دیتا ہے فلا ممسک سکھ اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں وما یوم اور جو رحمت وہ بند کرتا ہے اولاد کا خزانہ بند کر لیا رزق کا خزانہ بند کر لیا خوشحالی کا خزانہ بند کر لیا عزت کا خزانہ بند کر لیا اور جو وہ بند کر لیتا ہے فلاں مر سے لہو ممبا اس کے بعد اس کو کھولنے والا کوئی نہیں فرمایا میں دینا چاہوں روکنے والا کوئی نہیں میں روک لوں دینے والا کوئی نہیں یہ ایک دعا ہے نا جو فرض نماز کے بعد نبی پاک مانگا کرتے تھے ہمارے تبلیغی دوست وہ سناتے رہتے ہیں آپ کو پکاتے رہتے ہیں آپ کو وہ دعا اشد اللہ اللہ اللہ وح دہ لا شری کلا لہول ملکو و لہ الحم ان کا سعین کدی اللہ لا مانیا لما آت ولا موتیا لما مناتا ولا ین فوز ال جدے منکل جدو اشحد اللہ اللہ اللہ وح دہلا شری کلا لہول ملکو اسی کی ہے لہل ملکو و لہل ہم کالا کل سعید قدیر اللہم لا مانیا اے اللہ اے اللہ لا مانیہ اانیا ل جس کو تُو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہر فرد نماز کے بعد بندہ یہ دعا مانگے نا اس نظریے کے ساتھ بہت سے مسائل حل ہو جائیں جس کو تُو دینا چاہے جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں اور اور جس کو تو روک لے اے اللہ اس کو دینے والا کوئی نہیں ولافو زل جدے جد من کل جدو جد اللہ اکبر ولافو زلجدے عزت والا آدمی بزرگی والا آدمی پیسے والا آدمی دولت والا آدمی قوت والا آدمی اقتدار والا آدمی پیسے کے زور سے ہماری رحمت کو خرید لے لا یلفو لا ئن لا ینو ہزاروں مربے کے مالک سینکڑوں ملوں کے مالک پیسوں میں کھیلنے والے لوگ اگر ہم اولاد کا دروازہ بند کر لیں پیسے لگا کے اولاد حاصل نہیں کر سکتے ولا ین فاؤ زل من کر کوئی قوت والا جو ہے وہ پیسے کی قوت سے اپنا نفع حاصل نہیں کر سکتا اللہ فرماتے ہیں جس کو میں جس پر میں رحمت کا دروازہ کھولوں اس کو بند کرنے والا کوئی نہیں اور جس کو میں رحمت کا دروازہ جس پہ بند کر دوں اس کو کھولنے والا کوئی نہیں وہ العزیز ہو وہی غالب الحکیم اور وہی ہے بولو حکمت والا فرمایا فرشتے بنانے والا میں آسمان بنانے والا میں زمین بنانے والا میں رحمت کا دروازہ کھولنے والا میں کسی پر بند کرنے والا میں یا یو ناس او لوگوں اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر دیکھو ہم نے کتنی نعمتیں تم پر کی ہیں ان کو ذرا یاد کیا کرو ہل من خالق غیر اللہ کیا کوئی ہے پیدا کرنے والا اللہ کے سوا اور کسی نے زمین کی کوئی چیز بنائی ہو کسی ولی نے کسی نبی نے کسی پیر نے حل من خال غیر اللہ ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کہنا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے سوا پیدا کرنے والا کوئی نہیں یارزوں کو من سماعی و روزی دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے آسمان سے بارش برسا کے زمین سے اناج باہر نکال کے روزی دینے والا میں روزی دینے والا میں زراعت کے شروع میں آسمان کا پیدا کرنے والا میں زمین کو پیدا کرنے والا میں فرشتوں کو پر دینے والا میں فرشتوں کو رسول بنانے والا میں اپنی رحمت کا دروازہ کھولنے والا میں رحمت کا دروازہ بند کر دوں تو اس کو کھولنے والا کوئی نہیں اللہ فرماتی عزیز میں حکیم میں ان اللہ کلین قدیر میں اللہ کی نعمتیں یاد کرو میرے سوا پیدا کرنے والا کوئی نہیں آسمانوں سے اور زمین سے تمہیں روزی دینے والا میں جب یہ ساری سفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرو لا اللہ لا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے فانا تکون تو تکا تو کتوں لگ گئی اتنی دلیلیں دیکھنے کے بعد تمہیں دھکا کہاں سے لگ گیا ہے فانہ تو فکون اور کہاں سے پھرے جاتے ہو کیوں بہتان باندھ رہے ہو کیوں بہتان باندھ کے طرح طرح کی باتیں بناتے ہو مطلب میرا یہ ہے اگر ہم اس موضوع پہ چل نکلیں تو کئی درست اسی پہ خرچ ہو جائیں گے اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں معبود ہوں میری عبادت کرو اس لیے کہ یہ دو سفتے صرف ہو مجھ میں پائی جاتی ہیں عالم الغیب بھی میں ہوں حاضر ناظر بھی میں ہوں مالک و مختار بھی میں ہوں لہذا عبادت میری کرو اب مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ نے غیر اللہ کی پکار سے منع کیا اور میرے سوا کسی اور کو مت پکارو میرے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو وہاں بھی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں میرے سوا کسی اور کو مت پکارو ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے وہاں بھی اللہ اسی صفت کا ذکر کرتے ہیں وہ دیکھیے ایک جگہ سورت کا نام ہے مائدہ اور آیت نمبر 76 چھتر نمبر 110 سو صورت کا نام سورت مائدہ اور آیت نمبر 76 مل گیا جی تیسری سطر ہے جی 110 سو کی تیسری سطر کا آخری لفظ کل جہاں زیادہ زور دینا ہو نا جس کلام کو سمجھانے پر وہاں اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں کل میرے پیغمبر اعلان کر میرے پیغمبر تو اپنی زبان سے کہ اتابدون دون امندون کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کیا تم پوجتے ہو, ہو اللہ کے سوا کیا تم پکارتے ہو اللہ کے سوا کیا تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا ما ان کی ان کی لا یملے لکم میں نہ کروں شاواز. لا یملک وہ مالک نہیں ہے جن کو تم پکار رہے ہو وہ مالک نہیں ہے لکم تمہارے لیے زر رن نقصان کے ولا نفعن بولو بولو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے وہ مالک نہیں ہے وہ مالک نہیں ہے ان کی عبادت مت کرو ان کی پوجا مت کرو ان کی پکار مت کرو ان سے مدد مت مانگو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے نہ نفے کے نہ نقصان کے باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ غائے تمہیں جانتے ہو غائے تمہاری باتیں سنتے ہو وہ بھی ذہن سے نکال دو واللہ ہو السمیع العلیم اور اللہ وہی ہے سننے والا اور جاننے والا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے حالات کو جان نہیں سکتے و اللہ ہو سمی العلیب اللہ وہی ہے سننے والا اور جاننے والا جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے نہیں ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں ہیں وہ تمہارے حالات کو جانتے نہیں ہیں وہ تمہارے نفے نقصان کے مالک نہیں ہیں اور جو نفع نقصان کا مالک نہ ہو اور تیرے حالات کو جانتا نہ ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا ذرا پیچھے آئیے اسی صفحے کے پہلی سطر پہ آئیے بڑا عجیب انداز اپنایا اللہ نے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی کتنی لذت ہے اور شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تھی ورنہ مشرق تباہی کر چڑھ سے سنا سنا کے کہانیاں سنا سنا کے ان مشرقوں نے اور بتوں نے تو تباہی کے گڑے میں ڈال دینا تھا ہمیں مولا تیرا شکر ہے تون نے اپنی کتاب بھیجی تھی اور کتنا کھول کے مسئلہ بیان کیا پہلی سطر پہ آئیے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول نہیں ہے مسیح بیٹا مریم کا مگر کیا کہنا چاہتے ہیں? کیا کہنا چاہتے ہیں اویسائیو او حضرت عیسیٰ کو پکارنے والو اور حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنے والو حضرت عیسا معبود نہیں ہے وہ کیا ہے رسول ہے مل مسیحبن و مریم اللہ رسول مسیح بیٹا مریم کا اللہ کا رسول ہے عبادت کے لائق نہیں ہے معبود نہیں ہے ابن اللہ نہیں ہے پکار کے لائق نہیں ہے وہ صرف رسول ہے قد خلط من قبل رسول اس سے پہلے کئی رسول گزر گئے اس سے پہلے کئی رسول گزر گئے اور وہ بھی ایک رسول ہے وہ امہو صدیقہ اور عیسیٰ کی ماں جو ہے وہ ولیہ ہے عیسیٰ کی ماں جو ہے وہ صدیقہ کا ہے عیسیٰ کی ماں جو ہے وہ بڑی سچی عورت ہے ولیہ ہے ہماری نیک بندی ہے پیغمبر نہیں ہے اس لیے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی کوئی عورت پیغمبر نہیں بنی کوئی عورت نبی نہیں بنی ماں اس کی صدیقہ ماں اس کی بڑی سچی ماں اس کی بڑی ولیہ ماں اس کی بڑی عابدہ ماں اس کی بڑی زاہدہ جس سے ہم نے جبریل کے ذریعے کلام بھی کیا اور بغیر خامند کے اسے بیٹا بھی دیا اور بیٹا دینے کے بعد اس کی لاج بھی رکھی اس کی عزت کو پالا اس کی لاج کو پالا عیسا کو اس کی گود میں بلوایا ماں اس کی صدیقہ ہے خود وہ پیغمبر ہے خود وہ رسول ہے آگے دیکھیے ذرا نیچے کانا دونوں تھے کانا دونوں تھے کون عیسا اور ان کی ماں یا کلان کھاتے دونوں تھے کھاتے اتام بولو میں نہ کر سو ایک گل بھی چنگی نہیں لگی دونوں کھاتے تھے دونوں کھاتے تھے کھانا دونوں کھاتے تھے کھانا واہ میرے اللہ کتنی سادہ سی بات کی ہے اللہ نے اللہ نے فرمایا تم کہتے ہو وہ معبود ہیں تم کہتے ہو وہ مشکل کچھ آئے تم کہتے ہو وہ حاجت روائے تم کہتے ہو بگڑیاں بناتی ہے تم کہتے ہو وہ, وہ برکتیں دیتے ہیں تم کہتے ہو وہ جھولیاں بھرتے ہے تم کہتے ہو وہ پکاریں سنتے ہیں نہیں نہیں کانا یا کولان تام وہ تام کے محتاج ہیں کھانے کے محتاج ہیں روٹی کے محتاج ہیں ارے جو آدمی کھانے کا محتاج ہو وہ سورج کا محتاج ہے جو آدمی تام کا محتاج ہو وہ زمین کا محتاج ہے تام کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور جو تام کا محتاج ہے وہ بادل کا محتاج ہے جو تام کا محتاج ہے وہ بارش کا محتاج ہے جو تام کا محتاج ہے وہ زمین کا محتاج ہے جو تان کا محتاج ہے وہ حلوں کا محتاج ہے جو تام کا محتاج ہے وہ جانوروں کا محتاج ہے جو تان کا محتاج ہے وہ لکڑیوں کا محتاج ہے جو تام کا محتاج ہے وہ ہاتھوں کا محتاج ہے جو تام کا محتاج ہے وہ تام کبوریوں میں بھرنے کا محتاج ہے جو تام کا محتاج ہے وہ تام کو بوریوں سے نکال کے آگ پہ پکانے محتاج ہے وہ چولہے کا محتاج ہے وہ برتنوں کا محتاج ہے اور جب وہ کھاتا ہے اس, اس مشینری کا محتاج ہے اور جو اتنا مجبوریوں میں گھرا ہوا ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا وہ مشکل کشا نہیں ہوتا وہ پکار کے لائق نہیں ہوتا کانا یا کلان عیسیٰ بھی کھانا کھایا کرتا تھا اور عیسیٰ کی ماں بھی کھانا کھایا کرتی تھی اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دیکھ اور قرآن کے کاری دیکھ اور قرآن پڑھنے والے دیکھ کئی فن آیات ہم کس طرح بیان کرتے ہیں ایتے دیکھ صحیح میرے پیغمبر ہم نے کیسی دلیل بیان کی ہے کتنی بات کہہ کے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے ہم نے اس میں کتنی چیزوں کو بھر دیا ہے دیکھ میرے پیغمبر کس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے اے سم منظور انا یو فکون میرے پیغمبر پھر ویک دکھ کے کتنے لگ گئے سم منظور پھر ان کو بھی دیکھ میرے پیغمبر انا یو فکون یہ کہاں سے پھرے جا رہے ہیں یہ کیا الزام بنا رہے ہیں یہ کیا باتیں بناتے ہیں کل لتا من دون اللہ اور جن کی اللہ کے سوا کیا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور وہ سننے جاننے والے نہیں ہیں اس لیے کہ ولہ ہو, ہو اللہ ہی ہے سننے والا اور اللہ ہی ہے جاننے والا اگلی آیت بھی پڑھیے ذرا آج یہ جگہ نکل آئی ہے تو ذرا اگلی آیت کا بھی جائزہ لیتے چلے جائیں کولیا کتاب میرے پیغمبر کہہ دے او کتاب والوں کون ہیں یہ کون ہیں یہودی اور جو آسمانی کتاب کے کیا تھے قائل ایک بات کی تھوڑی سی ایک بات کی وضاحت کروں ایک مشرق وہ ہوتا ہے جو اہل کتاب نہیں ہوتا ایک مشرق وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہوتی مکے کے کافر مکے کے مشرق ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے کوئی نہیں ہندو سکھ شرک کرتے ہیں ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ایک مشرق وہ ہے جس کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں وہ کسی آسمانی کتاب کا کائل نہیں اس مشرق کے ساتھ رشتہ ناتا حرام ہے نہ لڑکی دے سکتے ہو نہ لڑکی دے سکتے وہ جانور ذبح کرے تو اس کا جانور حرام اس کا ذبح کیا ہو جانور بھی حلال نہیں وہ مشرق ہے اس کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے ایک مشرق وہ ہوتا ہے جو کسی آسمانی کتاب کا قائل ہے مثلا یہودی عیسائی جو کتاب مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس مشرق کا زبیہ قرآن نے حلال قرار دیا اور اس مشرق کے بارے میں قرآن نے کہا ان کو رشتہ دے تو نہیں سکتے ہو لیکن ان سے رشتہ لے سکتے ہو سمجھ آ میری بات کو ایک مشرق وہ ہے جس کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ان سے رشتہ لینا دینا حرام ان کا زبیہ کیا ہے حرام اور جو مشرق آسمانی کتاب کا قائل ہے اس کے زبیے کو قرآن نے حلال قرار دیا اور ان سے رشتہ لینا بھی قرآن نے کیا قرار دیا حلال قرار دیا کل یا کتاب کہہ دیجیے اہل کتاب لاتو فی دینکم کم نہ زیادتی کرو اپنے دین میں نہ غلو کرو نہ غلو کرو نہ زیادتی کرو اپنے دین میں غیر الحق نہ حق نہ حق اپنے دین میں زیادتی مت کرو کیا مطلب زیادتی کرنے کا اہل کتاب نے کیا زیادتی کی تھی اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ کو کہا ابن اللہ یہودیوں نے حضرت ازیر کو کہا ابن اللہ انہوں نے پیغمبر کو اپنے درجے سے نکال کے الہیت کی طرف لے گئے ان کے سجدے کیے ان کو حاضر ناظر مانا اللہ کی سفتیں ان میں مانی قرآن نے منع کیا غلوب نہ کرو اپنے دین میں غلوب نہ کرو اپنے دین میں منع کیا گیا غلوب کرنے سے نبی پاک امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے نبی پاک کے مرتبے کو جس پر اللہ نے انہیں کھڑا کیا اس سے اٹھانا اور اللہ کے درجے میں لے جانا اس سے شریعت نے کیا کیا منع کیا فرمایا لا ترفعونی نہیں فاؤ کا منزل اللہ تھی انزلنی اللہ تعالی فنانا عبد مجھے اس مرتبے سے اوپر نہ لے جانا جس مرتبے پر مجھے اللہ نے رکھا ہے اس سے مجھے اوپر نہ لے جانا فی نمانا عبد اللہ میں <سؤال> کون ہوں کون کہہ رہا اند اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہ رسول ہوں اور میں اس کا رسول ہوں آج اگر ایک آدمی نبی پاک کو مقام بشریت سے نکال کے کہتا ہے ہمارے نبی تو نور امن ام نور اللہ اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں یہ غلوب ہے اور اس غلوب سے شریعت نے کیا کیا ہے منع کیا ہے شریعت نے کہا ہے کہ اپنے دین میں غلوب ہو نہ کرو اپنے دین میں زیادتی نہ کرو آپ کے علم میں شاید ہو یا نہ ہو اس دفعہ جو ربیع ابل کا جلوس نکلا اردو بازار میں تاجروں نے ایک بینر لگایا اس پہ شیر لکھا گیا تھا شیر تو مجھے یاد نہیں میں نے پڑھا ہے وہ شیر البتہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ جب ہمارے نبی نہیں آئے تھے تو اللہ بھی ظاہر نہیں ہوا تھا اللہ بھی ظاہر نہیں ہوا بالکل کفریہ شیر یہ غلوب ہے اور اس غلب سے دین نے کیا کیا ہے منع کیا چنانچے اردو بازار کے تاجروں نے احتجاج کیا متفقہ فیصلے کے مطابق وہ بینر اتار دیا گیا جلوس جب وہاں پہنچا تو مولی صاحب کو کسی نے پرچی بھیجی کہ جی بینر یہاں سے اتارا گیا ہے انہوں نے وہاں اردو بازار میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے وہ بینر اتارا ہے وہ ولد الحرام ہے مشکوک النسل ہے اور وہ اپنی ماں سے جا کے پوچھے کہ ان کا باپ کون ہے یہ میلاد کے جلوس میں یہ زبان استعمال ہوئی اور زبان بھی استعمال کی ایک عالم عالم خیروں اسے کیا کہنا ہے ہم نے انہیں کیا بتایا بےچارے علم کیا ہوتا ہے ایک عالم کہلانے والے نے جو علامہ کہلاتا ہے عالم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یہ زبان استعمال کی گئی وہاں اردو بازار میں اور یہ میلاد النبی کا جو جلوس ہے یہ انتظامیہ اور حکومت کی زیر نگرانی نکلتا ہے انتظامیہ اس کا خرچہ برداشت کرتی ہے بلدیہ والے سبیرے لگاتے ہیں بلدیہ والے مٹھائی تقسیم کرتی ہیں بلدیہ والے محرابیں بناتے ہیں وہ ہمارا پیسہ ہوتا ہے ہمارا ٹیکس ہوتا ہے عام شہریوں کا ٹیکس ہے جو بلدیہ میں جمع ہوتا ہے ہماری رقم بداعت پر خرچ کی جاتی ہے اول تو ہم اس پر احتجاج کرتی ہیں کہ میلاد النبی کا جو جلوس ہے یہ مسلمانوں کا متفقہ جلوس نہیں ہے یہ صرف ایک فرقے کا جلوس ہے حکومت کے اداروں کو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے پھر واریت کی سرپرستی نہیں کرنی چاہیے اور پھر اس جلوس میں مولوی اتنی گندی اتنی بازاری اور اتنی فوج زبان تاجروں کے متعلق استعمال کرتا ہے تو اس پر شہر کے لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے کو احتجاج کرنا چاہیے لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے کہ نبی پاک کا مقدس نام ہو انتظامیہ کے زیر نگرانی جلوس ہو اور ایک مولوی کہلانے والا جو ہے وہ تاجروں کو بینر تارنے والوں کو کہے کہ یہ اپنی ماؤں سے جا کے پوچھیں کہ ان کے باپ کا نام کیا تو میں تاجروں سے آج بھی میں نے جمعے میں کہا ہے آپ بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جو لوگ میلاد النبی کے جلوس کے قائل نہیں ہیں وہ اسے بدت سمجھتے ہیں غلط سمجھتے کیوں ہمجھتے ہم اس کا کوئی سبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی سبوت نہیں ہے صحابہ کی زندگیوں میں اس کا کوئی سبوت نہیں ہے اما کی کتابوں میں اس کا کوئی سبوت نہیں ہے اللہ کی زندگیوں میں اگر دنیا کے کسی مولوی کے پاس سبوت ہے تو وہ پیش کرے پیش کرے ارے جو ثبوت تو پیش کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سووار کو روزہ رکھتے تھے اور کس نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے نبی پاک نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن میں پیدا ہوا تھا تو میں روزہ رکھتا ہوں مولوی یہ حدیث بیان کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھنا نبی پاک نے اپنی پیدائش کا دن منایا آپ نے روزہ رکھا میں نے کہا یہ تیری دلیل نہیں بنتی یہ تو تیرے خلاف دلیل پڑتی ہے اس لیے کہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی نبی پاک روزہ رکھتی ہے تو عید مناتا ہے حالانکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ عید کے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے نبی پاک روزہ رکھتے ہیں یہ تو دلیل میری بن گئی کہ روزہ ہے عید نہیں ہے اور اگر تو اسے دلیل مانتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ میری دلیل ہے کہ نبی پاک ہر آٹھویں دن روزہ رکھتے تھے تب بچوں سال تو بعد جلوس نہیں کرنا چاہیے آٹھویں دن کرنا چاہیے تب تیری دلیل بنے گی بے ہر سوار کو نکال نبی پاک تو ہر سوار کو روزہ رکھتے ہیں اگر یہ تیری دلیل ہے تو تو بھی جلوس ہر سوار کو نکال کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی سبوت نہیں ہے میلاد النبی کے جلوس کا نبوت کی زندگی میں صحابہ کی زندگیوں میں آئمہ کی زندگیوں میں امام ابو حنیفہ امام مالک امام نسائی امام نے ماجا بخاری مسلم اور شیخ عبد القادر جیلانی مین الدین اجمیری بہاولک سلطان کسی ولی کسی نب... بزرگ اور کسی صحابی اور تابی اس سے کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے میں تاجروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جب تمہارا مسلک یہ نہیں ہے تمہارا مذہب یہ نہیں ہے تمہارا نظریہ یہ نہیں ہے تو میلاد النبی کے جلوس کے لیے جھنڈیوں کے لیے سبیلوں کے لیے بینروں کے لیے تمہیں رقم دینی نہیں چاہیے کیوں خرچ کرتے ہیں آپ رقم بدت کے کام پر بدت کی تشہیر کے لیے خرچ کرتے ہیں رقم خرچ کی آپ نے بینر لگوائے پھر گالیاں کھائیں آپ نے اس مولوی کی زبان سے آپ کیوں خرچ کرتے ہیں جمعے کے دن میں نے کہا ہے اگر آپ اس پر عمل کر لیں اس پر اگر آپ عمل کریں انشاءاللہ انقلاب آئے گا میں کہتا ہوں اپنے دکان کے سامنے بینر لگائیے بینر لگائیے کپڑا لیجئے پینٹر سے خوبصورت لکھوائیے لیکن لکھوائیے وہ چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا اور جو میں بتاؤں گا وہ قرآن کی آیت ہوگی یا نبی پاک کا فرمان ہوگا اور فرمان بھی ایسا جس پر کوئی جرہ ہو نہیں سکتی ہے پکا پیٹا سچا سچا فرمان نبی پاک کا ایک بہت بڑا بینر ہو تیری دکان کے سامنے لٹکتا ہو لٹکتا ہو بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہو اس پہ لکھا ہوا ہو کالن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم لانت اللہ علیہ ون نسارا کبور امبیا ہساجدہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لانت ہو عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا دوسرا بینر ہونا چاہیے بہت بڑا جو نبی پاک کا ایک اور ارشاد اس پہ نقل ہو آپ نے فرمایا لانت اللہ علی القبور علی المساجد او ظاہرات کبور ولتین صلی اللہ علیہ علی وسلم قبرستان جانے والی عورتوں پر خدا کی لانت ہو اور ان لوگوں پر خدا کی لانت ہو جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں اور ان لوگوں پر خدا کی لانت ہو جو قبروں پہ چراغ جلاتے ہیں یہ بینر لگنے چاہیے ایک بینر پہ لکھا ہوا ہونا چاہیے من احد سفی امرنا ہاضا مالئی ردل جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام شروع کیا فاو وہ کیا ہے وہ مردود ہے وہ مردود ہے اور اسی طرح قرآن کی ایتوں کے بینر لگے ہونے چاہیے ارے وہ بات بینروں پہ لکھو جو لوگ پڑھیں تو